وعلى ولا آل علبراہیم النّ حمید المجید اللّہ بارک علّہ محمد وعلى عل محمد کمہ بارک تل ابراہیم ولا عل ابراہیم النحمید لا علم لنا الا ما علمتنا کا انتر علی مل حکیم ربش رحلی صدرِ ویسر علی عمری واحد العقد مل لسانی یفقہ قولی لقت قل سبان بطل واحد آن الشیطان الرجی بن حمز ہی وَ ننفق ہی وَ ننف بسم اللہ الرحمن الرحیم لفی ہم عجور و یزید من فضل انہو غفور ان غفور شکور اللہ رب العزت کے جو بابرکت نام ہیں ازماع حسنہ اس میں سے ایک نام الشکور ہے شکور شکر سے ہے شکر کمانا قدر دانی اور اشکور اش چونکہ عربی قواعد کے اعتبار سے مبالغہ کا سیگا ہے تو اس میں مبالغہ کا معنی پایا جائے گا اس کا معنی کریں کہ اشکور اش بہت بڑا قدردان یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بڑی قدر فرماتا ہے بڑا قدردان ہے ان نیکیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان نیکیوں کو بڑھاتا ہے ان کے وزن میں اضافہ کرتا ہے الشکور بڑا ہی قدردان ہے قرآن حکیم میں تین مقامات پر اشکور اش جو نام ہے بھی الغفور کے ساتھ استعمال ہوا ہے جیسے ابھی آئے تھے کریما آپ نے سنی ان نہ شکور بے شک وہ غفور ہے بڑا بخشنے والا ہے اور شکور ہے بڑا قدردان ہے یہ دو ناموں کا جمع ہونا ایک تیسرے کمال کی نشاندہی کرتا ہے وہ کمال کا غفور بھی ہے اور کمال کا شکور بھی ہے اور جب یہ دونوں نام جمع ہو جائیں تو اس سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے اور وہ ہے ایک بندے کے ساتھ ایسا معاملہ جس معاملے کے نتیجے میں اس کے اعمال قابل قدر اور محفوظ ہوں اور گناہ بھی بخشے جائیں مثال کے طور پہ اس فواہشہ عورت کا قصہ جس نے ایک کنویں سے پانی پیا اور دیکھا کہ ایک کتا کی منڈیر پر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے وہ سمجھے کہ اس کو پیاس لگی ہے لیکن اسے پانی پلانے کا کوئی انتظام نہ تھا بڑے جتن کیے مگر کامیاب نہ ہو سکی پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اس نے اپنا جوتا اتارا اور دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس طرح پانی نکل آیا اور کتے کو پلا دیا اب انحو غفور ان شکور کا معاملہ ہے بڑا ہی بخشنے والا بڑا قدردان حالانکہ وہ عورت خواہشہ تھی بد کردار تھی لیکن غفور اس عمل پر اللہ رب عزت نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیے اور شکور بھی اس کی اس نیکی کی قدردانی کی اور یہ ایک ہی نیکی اس کے لیے جنت کے داخلے کا باعث بن گئی بلکہ اس نیکی کی برکت سے اللہ رب ربرعزت نے اسے ایسی توبہ کی توفیق دے دی کہ اس کی ساری زندگی منہج تقوا پر قائم ہو گئی پرہیزگار بن گئی متقی بن گئی تو ان غفور شکور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے ہمیشہ ان صفات کو سامنے رکھا جائے اور ہر نیکی پر اللہ رب العزت سے اسی معاملے کی امید رکھی جائے کہ اللہ رب العزت اس نیکی کو اس فواہش عورت کی طرح گناہوں کی بخشش کا بنا دے اور یہ نیکی جنت کے حصول کا سبب بن جائے وہ حدیث فحدیث نے مجھ سے کئی بار سنی ہے بخاری شریف کی کہ اربا خسلتن منیت النزا کہ چالیس خسائل ایسے ہیں چالیس کان کہ جو بندہ ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا بس دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ راضی ان اجرا ب تصدیق جو اجر بیان ہو رہا ہے اس کا یقین ہو اور جو وعدہ ہے اس کو سچا جانے کوئی ایک کام انجام دینے میں کامیاب ہو گیا تو داخلہ در وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا وہ چالیس کام کیا ہیں ان کا ذکر نہیں ہے اگر ذکر ہو جاتا تو ہم کسی ایک آسان سے کام کو چن لیتے اور مطمئن ہو جاتے کہ جنت یقینی ہے مگر شریعت کی چاہت یہ ہے کہ آپ زیادہ نیکیاں کریں اور ہر نیکی کے بارے میں سمجھیں یہ نیکی انچالیس فسائل میں سے ہو سکتی نبی نبیسلام نے ایک نشانی بتائی ہے کہ آلہ منیحۃ العنز انچالیس خسائل میں سے جو سب سے بڑی خصلت ہے وہ ہے کسی غریب شخص کو اس کے بچوں کے لیے ایک بکری دودھ والی خرید کر دے دے تخ دو بھی آنی ہے تین بتروح جو صبح بھی ان بچوں کو دودھ کا برتن بھر کے دے دے اور شام بھی ان بچوں کو دودھ کا برتن بھر کے دے دے, دے یہ ان چالیس کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے یعنی یہ پانچ دس بارہ ہزار کا یہ عمل ہے اور باقی کام اس سے چھوٹے ہیں یہ اللہ تعالی کی قدردانی کی ایک دلیل ہے کہ کتنا وہ قدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کا وہ حدیث بھی دلیل ہے جو قیامت کے دن ایک شخص 99 دفاتر لے کر آئے گا گناہوں سے بھرے ہوئے اور ایک ذرے کے برابر نیکی موجود نہ ہوگی فرشتے اس نتیجے کو دیکھ لیں گے اور اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے کہ تیرے پاس تو وزن کے لیے کوئی نیکی ہے ہی نہیں حساب و کتاب کے لیے کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں تیرا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے اللہ تعالی قدردان فرما گا کہ اللہ تھا اجلو اللہ میرے بندے پر جلدی نہ کرو ان نہ لڑو ان اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے میں نے اس کے لیے وہ چھپا کے رکھی ہے سنبھال کے رکھی ہے چنانچہ اللہ رب رزت اپنے عرش سے ایک پرچی نکالے گا کہ یہ اس کی نیکی ہے اور قاعدہ یہی ہے کہ نیکی خواہ ایک ہی ہو اور گناہ خواہ کروڑوں ہوں وزن ضرور ہوگا اب جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اور میزان میں ان گناہوں کو بھی ڈال دو اور اس نیکی کو بھی ڈال دو اور وزن کرو جب تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو غفور اور شکور ہے اس کی توفیق اور اس کے عمر سے نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ فقول بطاقہ بتاشت وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر ہلکے پڑ جائیں گی وہ ایک چھوٹی سی پرچی ننانوے رجسٹروں کے پرہچے اڑا دے گی گنا سارے اڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک ہی پرچی اس بندے کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے گی یہ حدیث بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے قدردان ہونے کی یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ بندے نے جو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ جو اس پرچے میں لکھا ہوگا وہ بالکل شرائط کے مطابق پڑھا ہوگا جب پڑھا ہوگا تو اسے اس کلمے کا معنی معلوم ہوگا یہ کلمہ صرف تلفظ جو زبان کے لطف کا کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا فہم ضروری ہے تو اس نے معرفت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہوگا اور تصدیق جازم کے ساتھ کوئی شک و شبہ نہیں اور اخلاص کے ساتھ کوئی ریاکاری نہیں اور یقین کے ساتھ جس میں کد گشپ کو شبہ کا کوئی شائبہ نہیں تو تبھی وہ کلمہ قابل قبول ہوتا ہے تو یہ ایک ہی نیکی اللہ تعالی جو غفور اور شکور ہے اس کے عمر سے اس کے ننانوے گناہوں کے دفاتر پر چھا گئی بھاری پڑ گئی اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئے صحیح مسلم کی ایک حدیث ابو مالک اشعری کی روایت سے یہ اشری قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے اور اشری صحابہ کی ایک جماعت قبول اسلام کے لیے آئی تھی اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے جنگ خیبر کے تعلق سے تو وہیں ان کی ملاقات ہو گئی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف میں فرمایا تھا کہ عطاقم عہدم یمن ارق النا سے آفن علی قلوب کہ تمہارے پاس میرے یمن کے ساتھی ہی آئے ہیں بڑے نرم دل بڑے ان کے دلوں میں رقت ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت تقبہ خوف ہے ان میں یہ ابو مالک اشعری بھی تھے اور اشعری قبیلے کے لوگوں کی خاصیت تھی یہ بڑی خوش خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے خیمے مدینہ منورہ میں کچھ فاصلے پر گاڑ دیے گئے تھے انہی خیموں میں رہتے تھے اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر رات کی تاریکی میں ان خیموں کے پاس آ جاتے ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی اور آپ کافی دیر کھڑے ہو کر وہ تلاوت سنا کرتے تھے ایک دن اسی عشری قبیلے کے ایک شخص ابو موسا اشری سے آپ نے فرمایا تھا مزمار من ابو اب عشری کو تو اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کا لہن دے دیا ہے جس لہجے سے وہ پڑھا کرتے تھے اپنے کتاب لگتا ہے کہ داود علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ان کے خراط مشہور تھے اب عشری نے کہا کہ یارس اللّہ وسلم اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ باہر تشریف فرمائیں اور میرا قرآن سن رہے ہیں تو لحقر تو تحبیر میں اور اس سے بھی اچھا پڑھتا اس سے بھی اچھا اور خوبصورت پڑھنے کی صلاحیت ہے میرے پاس تو اسی توشری قبیلہ کا یہ فرد ابو مالک الشوری جس کا نام حارث تھا وہ اس حدیث کا راوی ہے اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں اس حدیث میں بھی آٹھ امور کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے قدردان ہونے کی ایک بڑی بین دلیل چنانچہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان جو سبحان اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گئے پورا میزان کتنا بڑا ہے ایک پلڑا کتنا بڑا ہے کتنا بڑا, ہے کتنا بڑا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات ایک پلڑے میں سما سکتی وہ اللہ غفور اور شکور فرماتا ہے کہ سبحان اللہ ہے نسفل میزان یہ اللہ کا پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے یہ ایک ہی کلمہ آدھا میزان ہے بات وہی جو بھی ہو چکی کہ صرف تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ فہم اور یقین کے ساتھ سبحان اللہ جو ہے یہ کلمہ تنظیح ہے تنظیح کا مانا اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا اور پاک قرار دینا ہر عیب اور ہر نقص اللہ سبحانہ ہو بتایا کہ جناب میں جو عیوب لوگوں نے منسوب کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا عیب اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرنا یہ حجر و شجر کو اور مٹی کے بتوں کو اور قبر کے مردوں کو رب العالمین کے برابر قرار دے دینا کہ یہ مٹی کا ڈھیر اللہ تعالی کے برابر اسے پوجنا اسے سجدے کرنا یہ عزلم ظلم ہے سب سے بڑا ظلم تو کلمہ میں جو ہے تنظیم سبحان اللہ یہ تب ہی قابل قبول ہوگا کہ بندہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی تنظیح کرے اور اس کو ہر عیب ہر نقش پاک قرار دے اب ایک بندہ سبحان اللہ تو پڑتا ہے مگر تنظیم کا قائل نہیں ہے اس کے شورکا مقرر کرتا کراچی میں کوئی سرکار ہے لاہور میں کوئی سرکار ہے پاک بدن میں کوئی سرکار ہے اجمیر میں کوئی سرکار ہے وہ ایک بار نہیں اربوں خربوں بار سبحان اللہ کہہ دے کوئی فائدہ نہیں قطع قابل قبول نہیں بلکہ جس قدر وہ ذکر کرے گا اپنے شر کی موجودگی میں اتنا ہی وہ ناپاک ہو جائے گا اللہ تعالی سے دور ہوتا جائے گا اس کتے کی طرح جو نجس ہوتا ہے اور اگر تالاب تالاب میں چلا جائے نہا لے اور نکلے تو اور زیادہ گلیز ہو جاتا ہے وہ پانی اس کو پاک نہیں کرتا اسی طرح ذکر کے یہ کلمات اسے پاک نہیں کرتے کیونکہ وہ شرک اور بدعت پر قائم ہیں جو خال کائنات سے ہر لہذہ دوری کا سبب بنتے ہیں کوئی قبروں کو سجدے کرے سبحان اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں قبروں کے طواف کرے کوئی فائدہ نہیں قبروں پر قب تعمیر کرے کوئی فائدہ نہیں تو یہ سبحان اللہ جو ہے اللہ کے آدمی میزان کو بھرنے والا نیکی تو ایک ہی ہے مگر یہ زندگی بھر کا عقیدہ ہے اور زندگی بھر کا عمل ہے یہ ایک ہی نیکی اتنی عدیم شان ہے کہ پوری زندگی اگر سبحان اللہ سے حاصل ہونے والے عقیدے پر گزار دے تو ایک ہی نیکی اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گی اور آگے فرمایا کہ بل الحمد الحمدللہ جو ہے یہ پورے میزان کو بھر دے گی یعنی سبحان اللہ بلحمد بس یہ ذکر کے دو کلمات اللہ رب العزت کے پورے میزان کو بھر دیں گے الحمدللہ کیا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے اسی کی حمد ہم پر فرد ہے ایک حمد اور ایک شکر حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے آپ کو کوئی نعمت ملے اس پر آپ شکر ادا کریں اور حمد ہر آن ہر گھڑی نعمت ملے یا نہ ملے مالداری ہو یا فقر ہو اولاد ملے یا بے اولادی ہو صحت ہو یا مرد ہو ہر حال میں بندے پر اللہ تعالی کی حمد کرتے رہنا فرد تبھی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بندہ اپنے بیٹے کی وفات پر اللہ کی حمد ہی کر رہا ہے کہ تیرا فیصلہ ہے میرے لیے قابل قبول ہے تو ایسے بندوں کے لیے جنت میں ایک ٹاؤن ایک کالونی بنائی گئی ہے جہاں حمادین رہیں گے وہ لوگ رہیں گے جو صدموں سے دوچار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں الحمدللہ للہ کامینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر قسم کی حمد و سنا کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہی کمال ہے سبحان اللہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہر کمی سے پاک ہے ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو کمی کے مقابلے میں کمال ہے اس کے لیے کمال مطلق ہے ہر قسم کا کمال اللہ رب العزت کے لیے ہے اس عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کے نام ہیں جو اس کی صفات ہیں جو اس کے افعال اور کام ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ باکمال ہے رحمان ہونے میں کمال ہے رحیم ہونے میں کمال ہے سمیع اور بصیر ہونے میں کمال ہے الحی القیوم ہونے میں کمال ہے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ الحمدللہ کہے اور اگر اس کمال کو تقسیم کرے گا تو حمد کا معنی فوت ہو جائے گا مثلا اللہ تعلی عالم الغیب ہے اور کمال کا عالم الغیب ہے ان اللہ علیہ شی انف سما اس پر کوئی ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے ہر شے اس کے سامنے ہے جو بھی حوادث اس کائنات میں وبا ہونے والے ہیں اللہ کو ان کا علم ہے اب صفت علم غیب کو آپ تقسیم کر دیں گے کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں ولی بھی غیب جانتے ہیں تو یہ کمال کی تقسیم ہے الحمدللہ کا معنی فوت ہو جائے گا یہ اس عقیدے سے انحراف ہے تو اللہ تعالیٰ کے کمال کو تقسیم کرنے والا اربوں خرب مار الحمدللہ کہے کوئی فائدہ نہیں یہ فائدہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جو حمد کے تقادم کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال مطلق ہے اپنی تمام صفات میں وہ باکمال ہے اور کسی صفت کی تقسیم نہیں ہے اور رزاق ہے وہ روزی دینے والا اور اگر کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار بھی داتا ہے تو اس کمال کی تقسیم ہے یہ حمد کی تقسیم ہے جو قطعین قابل قبول نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اس اس کلمے کا ذکر اور ورد قطع مفید نہیں ہے جب تک اس کے تقادوں کو نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اپنی صفات میں اپنے کاموں میں یکتا اور اکیلا ہے اور باکمال ہے اور کسی نام اور کسی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کا سب سے بڑا نام الہ ہے وہ الہ ہے لا الہ الہ کا معنی معبود وہ اکیلی ذات معبود حق ہے لوگوں نے ظلم کیا جو بہت سے معبود کھڑے کر دیے اور ان کے نام بھی رکھ دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ان ناموں کی تو یہ ایک بغاوت ہے انحراف ہے یہ سارے معبود باطل ہیں اس عقیدے کے ساتھ الحمدللہ کہے کہ وہ اپنے ناموں میں ذات میں صفات میں اور جملہ کاموں میں اکیلا یکساں اور تنہا ہے اور کوئی صفت اس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے اسی عقیدے پر قائم رہے تو اس کا الحمدللہ کہتے رہنا اللہ تعالیٰ کے باقی آدھے میزان کو بھر دے گا انہو ان نہ غفور شکور بڑا ہی بخشنے والا بڑا قدردان بس بندوں کی دو نیکیوں سے ہی اپنے پورے میزان کو بھر دے گا تو نتیجہ آپ کے سامنے وہ ندا الموادین القسط عل یوم ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا تلازو قائم کریں گے تو اس میں دو پلڑے ہیں نیکیوں اور گناہوں کے گناہ اگر ایک ذرے کے برابر بڑھ گئے تو بندہ جہنم میں جائے گا لیکن یہاں کیا کیجیے جہاں پورا نیکیوں کا پلڑا دو ہی ذکروں سے بھر گیا نتیجہ بالکل واضح اور صاف ہے تو یہ اس کے قدردان ہونے کی دلیل ہے اور آگے فرمایا بلحمد ب سبحان اللہ بلحمد لہ تم ل اما او تم ل اما بہن بل اور بندہ اگر سبحان اللہ بلحمد اللہ اکٹھا کہہ دے اور اس پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان تک سارے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا یہ وضاحت نہیں کہ کون سا آسمان پہلا یا ساتواں مگر خالق کائنات کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں ہے اگر وہ چاہے تو زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک جو سارے خلا ہیں انہیں بندے کی نیکیوں سے بھر دے ان دو کلمات کی برکت سے نبی علیہ السلام سے ایک بار سوال ہوا کہ کم بین یا رسول اللہ صلی وسلم آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے تو رسول اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا مسیرہ و خمس میں احتیاام پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر ایک شخص اگر پانچ سو سال سفر کرتا رہے جتنا فاصلہ بتایا کرے گا اتنا فاصلہ زمین اور آسمان اول کے درمیان ہے تو یہ ذکر کے دو کلمات اس پورے خلا کو بھر دیں گے یہ اس کا اجر و ثواب اور بندے کے اعمال کی قدردانی ہے تاکیدن پھر کہوں گا کہ صرف تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ یہ دو کلمات پوری توحید ہیں یہ دو کلمات ایک مکمل عقیدہ ہیں یہ دو کلمات ایک منہج حیات ہیں یہ دو کلمات دعوت کی اساس ہیں یہ دو کلمات جہاد کی بنیاد ہیں تو پورے فہم کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے پورے فہم کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کئی موقعوں پر اسی تصویر اور حمد کو جمع کیا ہے اور اجر و ثواب کا بھی ذکر کیا ایک حدیث میں رسول اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا من قال منقال ہی سبحان اللہ میں تمرہ جو شخص جب صبح میں داخل ہو یعنی فجر کے وقت فجر سے پہلے یا فجر کے بعد سو دفعہ پڑھ دے سبحان اللہ وب تو سبحان اللہ یہ کلمہ تصویح اور ہے اور تنظیم ہے اور وب یہ کلمہ حمد الحمد للہ کے معنیٰ سبحان اللہ بحمدی جس کا معنی میں اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد پر قائم ہو کر خالی پاکیزگی نہیں بلکہ جو اس کی صفات کمال ہیں ان کو ثابت کرتے ہوئے ان کو مانتے ہوئے ان پر ایمان لاتے ہوئے حل یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ ساتھ یہ کہ وہ عدل کرتا ہے حل یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی بلکہ کمال یہ ہے کہ وہ ابدی حیات سے متصف ہے نہ اس کو کبھی عدم تھا اور نہ کبھی فنا ہو ہوگا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ کمال حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے تو سبحان اللہ بحمدی اسی پوری توحید کی ترجمانی جو بندہ صبح کے وقت سو دفعہ سبحان اللہ بحمد کہہ دے تو محیط عن حسیہ آتی ہی ولاؤ کا نت زباد البحد اس کے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے خواہ وہ گناہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ اور ظاہر ہے کہ زمین پر پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے اللہ کے پیار پیغمبر ریت کے ذرات کا بھی ذکر کر سکتے تھے درختوں کے پتوں کا ذکر کر سکتے تھے لیکن اس کے مقابلے میں سمندر زیادہ وسیع ہیں ان کے قطرے اور ان کی تہ میں جو مٹی اور ریت ہے اس کے ذرے اور جو سمندر کے اندر مخلوقات ہیں ان کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو سبحان اللہ بحمدی کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو جھاڑ دے کر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے اور کسی کام کے لیے باہر جانے لگے تو ام المومن جوری بنت تہارث رضی اللہ تعالی عن ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی لہڑی تھی جو بنو مستعلق جن سے حاصل ہوئی تھی بنو مستلق قبیلے کے سردار کی بیٹی جس پر نبی علیہ السلام نے تقریباً اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا نکاح کر لیا یہ غزوہ بنو مستعق سے حاصل ہوئی تھی بنو مستعلق کے قصبے میں ایک اور تاریخی واقعہ پیش آیا تھا اور وہ ام المومنین طاہرہ مطرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ رضیانہ پر تحمت کا قصہ اسی قصبے سے لوٹتے ہوئے تو یہ جوری بنت تہارث اسی جنگ سے اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوئی اور آپ نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا اس کو آزاد کر کے اس کی تقریم کی اس کے باپ کی تکریم کی تو صبح آپ گھر سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ جویری بنت تحارس اپنے جو گھر کی مسجد ہے جو خاتون اپنے لیے بناتی ہے اس میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے تصویر و تحمید کر رہی ہے آپ کچھ کہے بغیر گھر سے باہر چلے گئے اور چند گھنٹوں بعد واپس لوٹے تو دیکھا کہ بنت بنتحارس بھائی وہیں بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تب آپ وہاں رک گئے اور فرمایا کہ جب میں صبح کو گھر سے نکلا تو میں نے ایک کلمہ تین بار کہا تھا صرف تین بار اور وہ کلمہ تیرے آج تک کے سارے اذکار سے افضل ہیں جو تون نے آج تک ذکر کیے ان سب سے افضل وہ کلمہ کیا ہے سبحان اللہ حمدہی عدد خلق ہی و ردا نفس ومداد و زینت کیا تعلیم اللہ رب العزت کی ایک دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا بھر سکتا ہے پورا میزان بھر سکتا ہے مگر یہاں تو ادر و ثواب کے خزانے پڑے ہوئے جن کو جمع اور ضرب کے لیے دنیا کے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں سبحان اللہ حمد ہی وہی کلمہ تنظیم اور کلمہ حمد اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اس کے حمد کی بنیاد پر وہ پاک ہے اور ہر حمد کا مستحق ہے سبحان اللہ رحمد ایک بار نہیں دو بار یا سو بار نہیں ہزار بار یا لاکھ بار نہیں آداد خلق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر وہ خشکی کی ہو تری کی ہو ساتوں زمینوں کی ہو ساتوں آسمانوں کی ہو ساری مخلوقات کی جو تعداد ہے اس تعداد کے برابر یا اللہ میرا سبحان اللہ بحمد کہنا قبول کر لے تیرے پاس کوئی کمی نہیں اپنی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر میرا سبحان اللہ بحمد کہنا قبول کر لے اور تو ایسی ذات ہے کہ ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر بھی اگر تیری تصویح کروں تیری تحمید کروں تو تیری ذات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا تیرے صفات اور کمالات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا میں کہا پوری کائنات اگر سب سے بڑا متقی انسان بن جائے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تصویر شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی جو خوبی ہے جو اس کے کمالات ہیں اس میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور پوری دنیا اگر فرعون بن جائے ابو جہل بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں اور گالیاں منسوخ کرنا شروع کر دیں تو اس کے کمالات میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے تو سبحان اللّہ بحمدی یہ تصویر اور تحمید اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر ہو ردانف سے اور اتنی تعداد میں اتنی مقدار میں کہ جو تجھے ہم سے راضی کر دے تو خوش ہو جائے و ردانف ہی تیرے نفس کی رضا کے بقدر تیری تصویر بھی ہے اور تیری تحمید بھی ہے وزینت عرش ہی اور اتنی بھاری یہ حمد حمدر تصویر ہے کہ تیرے عرش کے وزن کے برابر عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے ہم تو آسمانوں کو دیکھتے ہیں اور سب سے بڑا ان کو مانتے ہیں لیکن نبی اسلام کی حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر جمع کر کے عرش کے سامنے رکھی جائیں لگے گا ایک چٹیل میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہے ایک انگوٹھی پڑی ہوئی وزینہ تو عرش ہی یا اللہ ہی مجھ سے قبول کر لے اپنے عرش کے وزن کے برابر اتنا وزن مجھے عطا فرما دینا قیامت کے دن جو تیرے عرش کا وزن کیونکہ وزن کا ہلکا اور بھاری ہونا تیرے امر سے ہے ربا سمی ربا سمی لاند اللہ جنا بڑود قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ لائے جائیں گے ان کے ساتھ نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے جیسے کوہ مری کا پہاڑی سلسلہ ہے اس طرح ان کی نیکیاں ان پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نمودار ہوں گی اللہ تعالی فرمایا گا اس شخص کو اور اس کی نیکیوں کو ترازو میں ڈال دو جب تولا جائے گا تو سب کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا نیکیاں ہم سب کرتے ہیں لیکن اخروی حافظ کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس کیا کمی ہوگی کہ ساری نیکیاں مسترد ہو گئی یا اللہ یہ فکر جو ہے سبحان اللہ بحمد اتنا اس کو وزن ہی کر دے بتنا وزن تیرے عرش کا گمی داد کلیمات ہی اتنا بڑھا دے اس کو جتنی تیرے کلمات کی روشنائی ہے اگر یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اللہ کے کلیمات لکھے جائیں پھر سات دفعہ اتنے سمندر اور آ جائیں اور اللہ کے کریمات لکھے جائیں روشنائی ختم ہو جائے گی اور کلمیں گھس جائیں گے دنیا کے درخت جن کی کلمیں گھڑی گئیں وہ سارے گھس جائیں گے لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے لیکن ما نافیدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے کتنی روشنائی تو یا اللہ سبحان اللہ حمدہی مجھ سے قبول کر لے اور یہ تیرے شیان شان ہے کہ میں تیری تصویر اور تحمید کروں اتنی جتنی تیرے کلمات کی روشنائی تو یہ چھوٹا تھا ذکر ہے فرمایا کہ تین بار میں نے پڑھا تھا صبح گھر سے نکلتے ہوئے تو نے اسلام قبول کرنے سے لے کر آج تک جو بھی ذکر کیا ان سب سے یہ افضل یہ دین کی سواحت اور برکت وفیا ہم کو من فضل ان غفور ان تاکہ ہم تمہیں پورا پورا اجر دیں بلکہ بڑھا چڑھا کر دیں سن لو میں غفور بھی ہوں اور شکور بھی ہوں گناہ ہوں گے تو بخش دوں گا اور نیکی کرو گے تو قدردانی کروں گا سارے گناہ معاف کر کے سارے امال صالح کی قدر دانی کروں گا وہ قبول بھی ہوں گے اور وہ محفوظ بھی ہوں گے اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کا وزن بھی بڑھتا رہے گا بندہ ایک خجور خرچ کر کے بھول جاتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یورپی ہاکما یورپی آہدا ہو اور اللہ اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو اونٹنی کے بچے کو یا بکری کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اس طرح وہ کھجور اللہ کے ہاتھ میں پلتی رہتی یہ اونٹ اور گھوڑے تو ایک وقت معین کے لیے ہیں پھر یہ ختم ہو جائیں گے مگر کھجور کی بڑھوتری جو ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی حتیٰ تصویر اور اعد اور حتیٰ کہ انسان جو کھجور کو خرچ کر کے بھول چکا تھا حیران ہوگا کہ وہ خجور اس کے کے نیک میں بہت پہاڑ کے برابر پڑی ہوئی ان نحو غفور شکور بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے یہ تین چیزیں ہم نے آج بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قدردان ہونے کی دلیل ہیں اس حدیث کے آٹھ جملے ہیں پانچ باقی رہ گئے وقت ختم ہو, ہونے کو ہے تو کوشش کریں گے اگلے جمعے ان کو پورا کر دیا جائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور شکور ہے تین مقامات پر قرآن میں یہ صفت کہ یہ نام اکٹھے آئے ہیں جن کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے رب کے ساتھ اگر تعلق ہو تو رب کو غفور بھی پائے گا اور شکور بھی پائے گا گناہوں کو بخش دے گا اور نیکی وہ قدردانی کرے گا اس خواہشہ عورت کی طرح جس کا قصہ آپ نے سن لیا کہ اس کی ساری زندگی بر کی بد کرداری اللہ تعالی نے معاف کر دی اور قدردانی ایسی کی کہ اس کی بقیہ زندگی کو منہج تقوا پر قائم کر دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا بڑا غفور اور شکور ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سامنے رکھو اور ان ناموں کے نتائج کو حق سمجھو ان ناموں کی تاثیر کو سچا جانو اور ایک یقین کامل کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پر اور سنت کے مطابق نیکیاں انجام دیتے رہو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے آخری نقطہ یہ باقی رہ گیا کہ سبحان الحمد للہ یہ ذکر اگر آپ پڑھیں گے پوری معرفت کے ساتھ تصدیق جازم کے ساتھ تو اس کا فائدہ ہے لیکن اس سے قبل یہ فرض ہے کہ بندہ نمازی ہو بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے ذکر کا ان کو شوق ہوتا ہے تو یہ ایک تلاؤب ہے کھیل اور تماشا ہے دین کے ساتھ پہلے فرائض تو پورے کر لو نمازیں ادا کرو پکے نمازی بن جاؤ اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجوہات ہیں انہیں اپنا لو اور قبول کر لو تو پھر یہ سبحان اللہ الحمد اللہ کے پورے میزان کو بھی بھر دیں گے اور نیکیوں سے زمین و آسمان کے خلا کو بھی بھر دیں گے اللہ رب العزت ان سارے اعمال کو ادا کرنے کی انہی قواعد کے تحت توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پوری شد و مت سے عطا فرما دے اور توحید کے مقابلے میں شرک اس کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے سنت کی محبت اضاف رما دے اور سنت کے مقابلے میں بدعت ہے اس کی نفرت اسی شدت کے ساتھ ہمارے دلوں میں جمع کر دے وہ توفیق دینے والا اور بڑا قطر بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرما دے اقول قولی خاضہ وصطف اللہ علیہ ولکم دا واخل الحمد للہ رب العالمين